دیوبند امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی کیا ان کی اذان اقامات یا تلاوت میں فرق ہوتا ہے اگر صرف یہی وجہ ہے تو وہ سرکار کو حاضر ناظر نہیں مانتے تو وہ تو اللہ اور ان کے آپس کا معاملہ ہے کیا بات ہے اللہ اور ان کے آپس کا معاملہ یعنی ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے تو اللہ رسول کا آپس کا معاملہ سبحان اللہ کیا اردو لکھی آپ حاضر اور ناظر نہیں مانتے تو وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے آپس کا معاملہ ہے وضاحت کیجیے لیجی اب سنیے اس کی وضاحت اصل میں سب سے پہلی بات یہ مطلق ہم کسی دیوبندی کو کافر مرتبہ کہتے ہیں ایسا نہ جن سے حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ان کو ہم دائر اسلام سے خارج سمجھ یا ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد دیکھ کر جو یہ کہے نہیں جو بالکل صحیح کہتے ہیں سچ کہتے ہیں وہ بھی انہی جیسا ہے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ جو ان کے کفریات کو دیکھ کر یہ کہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں بالکل سچ ہے وہ بھی اسی جیسا ہے مختصر بہت سوال. انہوں نے کیا کام ایسا کیا قرآن تو یہی پڑھتے ہیں. حدیث بھی یہی پڑھتے ہیں کام کیا, کیا انہوں نے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ان کہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ سن لیجی مولوی محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دیوبند کے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا اور اسے بنایا ان کی کتاب ہے تہذیب الناس اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خادمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا اس وقت بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور بدستور جو ہیں وہ خات امن جو ہیں وہ رہیں گے اپنی کتاب کے شروع میں انہوں نے لکھا نبی اگر ممتاز ہوتے ہیں علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات امتی نبی کے مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ بھی جاتے عمل میں امتی جو ہے نبی سے بڑھ بھی جاتے ہیں اللہ اکبر یہ حدیث تو سیاحت ستا میں موجود ہے کتنی پیاری ایمان تازہ ہو جائے فرما میرے علاموں حضور ارشاد فرما ایک وہ شخص کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھے نے مجھے نظر بھر کر حالت ایمان میں دیکھا یا میری صحبت میں بیٹھا وہ صحابی تھا غیر صحابی تمے کا کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے اور مجھے دیکھنے والا ایک بد جا سیر یا سوا سیر جو اللہ کے راستے میں وہ خیرات کر دے تو بہت پہاڑ کے برابر سونا دینے والا آدمی میرے اس غلام کو جس نے مجھے دیکھا اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اب بتاؤ جو صحابی کے درجے کو نہ پہنچے تو پیارے مستفا کے درجے کو کون پہنچ سکتا تو اب کتنا یہ کلام غلط کہ نبی اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات مساوی ہو جاتا بلکہ بڑھ بھی جاتے یہ کلام غلط ہے دوسری شخصیت رشید احمد گنگوہی ملازہ فرمائیے فتح و رشیدیا وہ فتوا دیتے تھے اللہ اللہ کلّی ش قدی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے جب کہو گے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو ماننا پڑے گا کہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے اگر کہو گے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو کہیں گے لوگ اللہ تبارک مطالعہ باس کام تو کر سکتا ہے اور جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ تو عیب ہے جھوٹ تو بالکل عیب اللہ کی طرف منصوب کرنا کہ وہ جھوٹ بول سکتا قرآن کی نثر سنیے کیا ہے مولانا آپ کا حافظ ہے نا کوئی صاحب حافظ تو آپ ذرا سنتے رہیے ہاں بڑھ کر اللہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تبارت کی طرف جھوٹ باندھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے ماض اللہ یہ انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا اور یہ چھپا و فتوا ان کو موجود ہے دو تین خلیل احمد ام ان کی کتاب ہے براہ نات براہم قاتیا میں عبارت یہ ہے کہ ملکل موت کا حضور علیہ السلام سے افضل ہونے کی وجہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان عمر میں ملک الموت کے برابر بھی ہو چے جائے کے زیادہ شیطان اور ملک الموت کے علم کے لیے کہا وہ قرآن کی نس سے ثابت ہے حضور کے علم کی کون سے نصوص ہیں تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتی ہے معاذ اللہ عبارت جانتے ہو کیا بنے حضور کو علم نہیں ہے شیطان اور ملک الموت کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے اور وہ قرآن سے ثابت ہے اور حضور کے علم کی قرآن میں کوئی دلیل نہیں مجھے بتائیے جو ظالم ملک الموت شیطان کے علم کو نبی کریم اسلام سے وسی جانے تو اس کے اسلام کا کیا بنے گا ایک صحابی ہے چوتھی شخصیت اشرف علی تھانہ جنہوں نے بہشتی زیور لکھ ان کی کتاب حفظ المان نام تو اس کا ہے ایمان کی حفاظت اصل میں اس کو ہونا چاہیے قبض المان جو پڑھ لے اس کا ایمانی قبض ہو وہ کیا کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضور صلاح تعال علیہ وسلم کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے علوم غیبیاں ہیں تو کہتے اس میں حضور کی کیا تفصیل ہے ایسا علم غیب تو ہر جانور پاگل مل کے جملہ بھائم اور حیوانات کو بھی حاصل ہے چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے حضور کے علم کو جانوروں کے علم سے انہوں نے تشریح دی یہ چار حضرات ان کی عبارتیں لکھ کر آلہ حضرت نے مکہ مکرمہ مدین منورہ جب نجدیوم حکومت نہیں آئی یہ بات دیکھیے حسام الحرمین اگر اس کی تعداد آپ لگائیں حسام الحرمین تو یہ تیرہ سو چوبیس بن گئی تیرہ سو چوبیس میں آلہ حضرت فاضل بریگنی جب نجدیوم حکومت نہیں آئی عرب کے علماء پر ان عبارتوں کو پیش کیا یہ کہنے والا کیسا ہے حرم شریف کا مفتی مسجد نبلی کا مفتی مدین منورات کے مفتی مکم مکرمہ کے مفتی جن کی تعداد بتیس ہے اعلی حضرت کے فتوے پر دستخط کیے جو شخص ایسا کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ان کی عبارتوں کو دیکھ کر من شکا فیکو پر عواب ہی فقط کفت ان کی عبارتوں کو پڑھنے کے بعد جو اس میں شکرے وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ ہے اس کے بعد تیرہ سو چالیس میں مولانا حشمت علی خاصہ بحمۃ اللہ نے ایک سوال مرتب کیا اس کا نام ہے اس سوار مل ہندیا تیرہ سو چالیس میں چھپی برے صغیر کے دو سو اڑسٹھ علما کے اس پہ دستخط ہیں پنجاب کے یہاں لی جائے لیجیا یہاں کراچی اور جناب پورے ہندوستان دو سو علماء کے اس پر دستخط ہیں کہ ایسا کہنے والا جو عبارت میں نے پیش کی یہ دائر اسلام سے خارج ہے یہ زمین کا یا کوئی روٹی اور پراٹھے کا جھگڑا نہیں ہے میرے بھائی جو بھی نبی کریم السلاط اسلام کی گستاخی کرے وہ دائر اسلام سے خارج ہے کیونکہ یہ حضرات ان کا ارتقاب کر چکے اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لمبا ہو گیا سوال